موسیقی Students, Assalamu alaikum. Today we are on our 30th lecture and our lecture today is going to be Psychoanalytic Alternatives. You will remember that the last time we finished our lecture, we talked about psychoanalysis. Ki us to psychoanalysis, jo hai wo, as you know very well now, is associated with Sigmund Freud. سگمنٹ فرائڈ کو ہم نفسیات میں بابائے سائیکو تھراپی یا بابائے نفسیات کا نام بھی کئی دفعہ دیتے ہیں سگمنٹ فرائیڈ کی کنٹریبیوشن آپ کو جیسے اب معلوم ہے کہ بہت زیادہ ہے ان ان دا ریلم آف سائیکو تھراپی خاص طور پہ پہلی دفعہ فری ایسوسی ایشن کا استعمال جس کو ہم ٹاکنگ تھراپی کا نام دیتے ہیں وہ اس نے شروع کیا اسی طرح اس نے ہیومن پرسنالٹی کو یو نو ایڈ سپر ایگو اور ایگو میں uh, تقسیم کر کے اس کے فنکشنس کو دیکھا اور پھر یو نو ڈریم انالسیز اور انٹرپریٹیشن اور بے شمار اس طرح کی uh, اس کی کنٹریبیوشنز ہیں جس جسے جس آپ اچھی طرح سے you know, آپ فیملیئر ہیں آپ آج ہم اس چیز کو اس پروسیس کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلیں گے آج میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا کچھ ایسے اینالسٹ کا جن کو ہم نیو فرائڈینس کا نام دیتے ہیں نیو فرائڈینس کا ذکر ہم جب کرتے ہیں تو تین چار نام جو ہے ان کا میں خاص طور پہ ذکر کروں گا جس میں سب سے پہلا نام جو ہے وہ الفریڈ ایڈلر کا ہے اور دوسرا نام جو ہے وہ کارل گوسٹیو یونگ کا ہے اور تیسرا نام جو ہے وہ آٹو رینک کا ہے اور اس کے علاوہ یو you نو know ایگو اینالسٹ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں میں ذکر تھوڑی دیر بات کروں گا تو ذہن میں آپ یہ رکھیے کہ یہ جو نیو سے انہوں نے بھی بیسیکلی سائیکو سائکوس کو ہی لے کے آگے چلے لیکن انہوں نے اس کو کچھ تھوڑا سا اپنی یو نو سوچ اپنے ایکسپیرینس کے مطابق کچھ تھوڑا سا ماڈیفائی کرنا شروع کر دیا اور اس میں خاص طور پہ اگر ہم یونگ کا ذکر کریں تو یونگ نے ایک کام جو کیا وہ یہ کیا کہ اس نے سمبلائزیشن پہ بہت زیادہ فوکس کیا ڈریم انالیسز پہ بہت زیادہ کام کیا اس نے پولیرٹیز پہ نفسیات میں ایک نیا کانسیپٹ لے کے آیا پولیرٹیز uh, you know, کا کہ ہر انسان میں گڈن اینڈ اے بیڈ the انسنسنسن یہ ایک نیا کانسیپٹ تھا جو یونگ لے کے آیا اور یہ وہ ایسٹرن فلاسفی سے چائنیز فلاسفی سے لے کے کسی حد تک اس کانسیپٹ کو لایا تھا اپنی نفسیات میں اسی طرح ایڈلر جو تھا ایڈلر نے جو فوکس کیا وہ اس نے سوشل انوائرمنٹل فورسز پہ فوکس کیا اس نے کہا کہ انسان جو ہے وہ صرف اپنی بیسک انسٹنگس کی وجہ سے اس کا بیہیویر کنٹرول نہیں ہوتا یا اس کا جو نیروسیز ہے وہ ایک انسٹنکس کے درمیان تصادم یا جنگ یا کانفلکٹ کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ سوشل انوائرمنٹل فورسز جو ہیں اور اور جو سوشل لرننگ پروسیسز جو ہے اور سوشل ریلیشن شپس جو ہے وہ بھی انسان کی یو نو لائف میں ایک بہت اہم رول جو ہے وہ لے کرتے ہیں یہ جو نیو فروئڈینس سے انہوں نے تھھیری کو کچھ سائکو اینالسیز کو ماڈیفائی تو ضرور کیا لیکن جو مین جو کور ایریاز تھے سائکو اینالسیز کے ان میں انہوں نے کوئی چینج نہیں لایا فار انسٹنس انہوں نے انسائٹ کو آپ کو یاد ہوگا کہ انسائٹ پہ فراڈ نے بہت بات کی تھی پچھلے لیکچر میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا انہوں نے انسائٹ کو یو نو تھوڑا مینٹین کیا انہوں نے فری ایسوسیشن کو بھی ایز پارٹ آف اے تھراپیوٹک ٹیکنیک جاری رکھا اسی طرح انہوں نے ڈریم انالیس کو ڈریم انٹرپریٹیشن کو بھی پکڑے رکھا تو یہ وہ ایلیمنٹس تھے کہ جن, جن کا امپیکٹ جو تھا وہ ان کے زمانے میں بھی پٹی مچ ویسے ہی رہا جیسا فرڈ کے زمانے میں تھا لیکن کچھ ایریاز جہاں پہ خاص طور پہ چینج آیا وہ فیکٹرز جو تھے ان کو میں تھوڑا سا آئیڈینٹیفائی آپ کے لیے کرنا چاہوں گا ان میں جو سب سے پہلا فیکٹر تھا وہ ڈیوریشن آف تھیراپی تھا ڈیوریشن آف تھیراپی جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ سائیکو سائیکونلسس کے زمانے میں فرائڈ کے زمانے میں جو جو فریکوینسی آف تھیراپی تھی وہ تین سے پانچ دفعہ ہفتے میں سیشنز فرائڈ رکھا کرتا تھا اور پھر اسی طرح جو ڈیوریشن تھا تھیراپی کا وہ انویریبلی تین سے پانچ سال کا ڈیوریشن تھا ایک جو چینج نیو فرائیڈینس لائے وہ یہ تھی کہ انہوں نے جو ڈیوریشن آف تھیراپی تھا اس کو کم کر دیا اور انہوں نے فریکوینسی آف سیشنز کو بھی کم کر دیا اب انہوں نے سیشنز جو تھے وہ ہفتے میں یو you نو know ایک دو سیشنز کرنے شروع کر دیے اور اسی طرح جو ڈیوریشن آف تھیراپی تھا ٹوٹل نمبر آف سیشنز میری مراد ہے وہ یو uh نو you know کچھ لوگوں نے کچھ پچیس کے قریب کر دیے کچھ لوگوں نے اس کی جو رینج تھی وہ چالیس سے پچاس تک کی رکھ لی تو یہ بھی ایک کافی میجر آئی تھنک چینج تھی جو کہ uh, جو پرٹیکولرلی آئی تھنک دیسپانسبل فار اٹ اسی طرح جو کانٹیکس تھا فروئڈین کانٹیکس جو تھا وہ کچھ ریجڈ تھا انہوں نے اس میں تھوڑی سی نرمی پیدا کی اور یہ جو نرمی تھی اس نے اپنے آپ کو اس طرح مینیفیسٹ کیا فار انسٹینس آپ کو یاد ہوگا کہ جو فرائڈ تھا وہ جب کام کرتا تھا اپنے پیشنٹ کے ساتھ تو وہ اس کے پیچھے بیٹھ کے کام کرتا تھا words, پیشنٹ کو تھراپسٹ نظر نہیں آتا تھا انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے آمنے سامنے بیٹھ کے یو you نو know, اس پروسیس کو چلانا شروع کیا دوسرا جو چینج لے کے آیا اس میں یہ تھا کہ انہوں نے فرائڈ جو تھا وہ کوچ پہ لتا کے پیشنٹ سے کام کرتا تھا انہوں نے اس کو بٹھا کے اس سے بات چیت کر کے کام کرنا شروع کیا پھر ایک اور جو ایلیمنٹ چینج کا آیا وہ یہ کہ انہوں نے پیشنٹ کی فیملی کو بھی انوالو کرنا شروع کر دیا اگر ضرورت محسوس کی کہ جب وہ انٹر رلیشن شپ ایشوز انٹرپرسنل ایشوز تو انہوں نے فیملی ممبرس کو بھی انوالو کرنا شروع کر دیا اسپاؤز کو بلانا شروع کر دیا فیملی کو ایز اے یونٹ دیکھنا شروع کر دیا اسی طرح ایک اور جو بڑے میجر آئی تھنک جو چینج یہ نیو فورائڈینس لے کے آئے وہ فوکس اور ایمفسس تھا آن چائلڈہڈ ایکسپیرینسز اینڈ چائلڈہڈ میموریز نیو فلائڈینس کا جو فوکس تھا وہ پاس سے ریلیٹیولی کم ہو گیا اور پریزنٹ اور فیوچر کی طرف کچھ انہوں نے زیادہ دیکھنا شروع کر دیا سو دیز وا سم ویری میجر آئی تھنک کنٹریبیوشنز اینڈ چینجز جو نیو فرائڈینس خاص طور پہ لے کے آئے اب میں ذکر کرنا چاہوں گا ایگو ایک اور یہ جو نیو فرائڈین سائیکو انالیس کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے ایک اور موومنٹ شروع کی جس کو ایگو انالیس کا نام دیا یہ ایگو انالیسز آپ کو یاد ہوگا کہ فرائڈ نے جب فرائڈ نے بہت زیادہ فوکس کیا تھا انکانشیس پروسیسز پہ اس نے کہا تھا کہ جی جو ہمارا لاش عور ہے دیٹ از ویئر what we need to understand in order to bring a change in in people that is you know where the the therapeutic work needs to take place lekin new freudians ne unconscious ko kaha ki ye unconscious hai to sahi important bhi hai lekin hame har waqt unconscious ko samajhne ki zarurat nahi is shifting of focus se ek jo bahut you know bada jo bahut bada چینج آیا وہ یہ آیا کہ ناؤ دا نیو فروڈ ٹو لک ایٹ وٹ وا پرمورٹینٹ اور وہ جو ماضی میں جا کے ماضی کو سمجھنے کی جو ایک ایفٹ بہت زیادہ کی جاتی تھی اور آپ کو یاد ہوگا جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دا ویری فیکٹ سائیکو اینالس جو تھا وہ کئی کئی سال چلتا تھا تو وہ ایفٹ جو تھی وہ اب اتنی اس کی ضرورت نہیں رہی اور دوسری چیز جو نیو فروڈ اینالسٹ کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہیلٹی ہے انہوں نے پیتھولوجی سے تھوڑا سا شفٹ فوکس کر کے ہیلدی فنکشنگ کی طرف بھی فوکس لے کے آئے اور انہوں نے کہا کہ آر پرسنالٹی آر مائنڈ از کیپیبل آف پرسیونگ we have, our memory ویو آر میموری ایز اے امپورٹنٹ فنکشن ٹو پلے امپورٹنٹ فنکشن ٹو پلے تو پہلی دفعہ ہیلدی ایلیمنٹ پرسنالٹی کا بھی ذکرپی میں ہونا شروع ہو گیا سو آئی تھنک ایک چیز زین میں آپ یہ رکھے کہ تھوڑا سا شفٹ جو ماضی میں سے present کی طرف آیا اور ایک definite shift unconscious processes سے کانشس پروسیسز کی طرف آیا اور پرسنالٹی کو صرف انہیلدی ایلیمنٹس کو ہی نہیں में देखने میں دیکھنے کی بات کی نیوفارڈینس نے بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ساتھ ساتھ ہیلدی الیمنٹس اور پرسنالٹی کو بھی آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو بھی لے کے چلے اور ان پہ بھی کام کرے بیکاز پرزینٹ اور فیوچر کی جو ڈیولپمنٹ ہے جو گروتھ ہے جو گروتھ پوٹینشیل ہے وہ یو نو پرزینٹ اور فیوچر اسی طرح یہ جو ایگو اینالسٹ تھے انہوں نے جو ٹرانسفرنس کا فینومینا سائیکو اینالسز پہ تھا اس کو تھوڑا سا ڈی ایمفسائز کیا اور انہوں نے کہا کہ ٹرانسفرنس کے تھرو جو ہے جو ساری چینج نہیں آتی کلائنٹ میں بلکہ ایک ہیلدی ایک ہیلدی فنکشنل یو نو تھریٹک ریلیشنشپ جو کلائنٹ اور تھراپسٹ کے درمیان آنا ہے امپورٹینٹ ایلیمنٹ ٹو پلے اب میں بات کرنی چاہوں گا کچھ اور کنٹمپری ڈیولپمنٹس کی ان ڈیولپمنٹ میں دو چار نام جو ہیں جس طرح ایرک فرام ہے سلیون ہے, ہے. I mean we, we لوگوں نے سیکو اینالٹک تھیوری کو آگے لے کے چلے انہوں نے کچھ اور ایلیمنٹس جو تھے وہ بھی ایڈ کیے فور اموشن اور فیلنگ کا ایلیمنٹ جو تھا پولیرٹیز کا ایلیمنٹ جو تھا وہ انہوں نے ایڈ کیا انہوں نے کہا کہ پلے ویری امپورٹینٹ پارٹ اسی طرح ایلیمنٹ کہ, you know, this انڈیپنس اینڈ ڈیپینڈینس دس از اندرو پولیرٹی فوکسڈ آن اسی طرح انہوں نے کہا کہ جو therapy جو ہے اس کا جو مقصد ہے وہ میچوریشن پروسیس کو چلانا ہے کلائنٹ کے اندر اور اٹ از تھرو دا میچوریشن پروسیس کہ وہ اپنے ایگو کے فنکشنس کو کے اندر ایک بہتر انٹیگریشن پیدا کر سکتا ہے سو ان دیٹ وے دا تھیریپٹک گول جو تھا وہ ایک سیلف اور ایگو کی فنکشنس میں ایک ایک بہتر انٹیگریشن پیدا کرنا تھا انٹیگریشن سے مراد جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ اپنے مختلف ایلیمنٹس کی پہچان کر سکے ان کو دیکھ سکے انہیں سمجھ سکے اور اور ان کو اون کر سکے کیونکہ کیونکہ ہماری جو اوٹانمی ہے ہماری جو اسٹرینتھ ہے وہ ان ان نوئنگ آر سیلس ہے ڈفرینٹ ڈائمینشنز اینڈ ایلیمنٹس آف آر اون سیلف ہے یہ جو موومینٹ تھی اس میں ایمفسز جو تھا وہ پانچ سے ہٹ کے ہیرے نو میں آ گیا ہیرے نو سے مراد present centeredness میں آ گیا present میں آ گیا so therefore اب in therapist کے لئے uh, in it was not important to take the client back into the early memories early childhood memories وہ نے کہا ہم یہ دیکھیں کہ what is the problem now in the present how is the problem affecting you I mean اس کی وجہ سے how is how are you feeling disturbed you know how is your life being jammed and فوکس you know, so, so جو تھا وہ پاس سے ہٹ کے پرزینٹ میں آ گیا دس واز اے ویری بگ چینج جو آئی اسی طرح جو ٹرانسفرنس پہ فوکس سائیکو انالیس پہ فرائڈ نے بہت زیادہ کیا تھا جو فرائڈ نے فوکس جو تھا ٹرانسفرنس سے شفٹ کر کے ایک ہیلدی ایک تھریپیٹک الائنس پہ کرنا شروع کر دیا Again, what, what is therapeutic in the relationship is a healthy therapeutic alliance this was another element that got focused تو یہ کچھ ایسے changes موٹی موٹی changes تھے جن کا میں بریفلی ذکر کرنا چاہ رہا تھا اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو چینج آئی یہ جو ایک لمبا چوڑا پروسیس تھراپی کا جو تھا وہ اس میں جو چینج آئی اور اب یہ جو بریفر ورژن جو تھے سائیکو تھراپی کے سائیکو اینالیٹک کے وہ پیدا ہونے ہوں گے تو یہ کیوں ہوئے ایک جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ بھئی دے مسٹ بی سم ویری ویلڈ ریزنس فار دیٹ اور ویلڈ ریزن سب سے زیادہ ویلڈ ریزن تو انویریبلی ہمارے لٹریچر میں جو ہے وہ ریسرچ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ بھئی واز اٹ ریسرچ جس کی وجہ سے یہ جو بریفر آف سائیکو اینالٹک تھیراپیز تھیں یہ ڈیولپ ہوئی تو کسی حد تک تو یس یہ تھی لیکن اس کے علاوہ آئی تھنک ایک جو بہت بڑا فیکٹر تھا وہ یہ ریئلائزیشن تھی کہ اٹس ناٹ پاسبل فار پیپل ٹو بی انوالوڈ اینڈ انگیج ان دا پروسیز آف تھراپی فار 3 ٹو 5 ایئرس وہ زمانہ ختم ہو گیا تھا آئی مین اب جو زمانہ تھا یہ ایک ایسا انڈسٹریلائزیشن کا زمانہ تھا جس میں لوگ جو تھے وہ اپنی ڈے ٹو ڈے لیونگ کی اسٹرگل میں بہت زیادہ انگیج تھے ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ ہفتے میں چار یا پانچ دفعہ جا کے انالس کاچ پہ لیٹیں اور وہ تھراپی کے پروسیس سے گزریں اور اس پروسیس کو کئی کئی سال چلائیں تو لہٰذا جو بریف ورژنز کے ڈیولپ ہوئے ان کی ایک وجہ تو یہی تھی کہ ایک جنرل ایکسپیکٹیشن جو تھی انوائرمنٹل فورسز جو تھی وہ ان کا ایک پریشر سا تھا کہ بھئی تھیراپی شوڈ بی بریف اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک اہلی لیکچر میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ جو ہیلتھ سسٹم تھا ہیلتھ سسٹم جو تھا وہ اس چیز پہ بہت زیادہ فوکس اور اس نے ایمفسس کرنا شروع کر دیا کہ بھئی لمبے چوڑا جو علاج ہے وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے جو یہ جو انشورنس کمپنیز تھی خاص طور پہ ان دا ویسٹ جن میں آپ یہ رکھیں گے کیونکہ یہ جو نیو فلورڈینس سے یہ, یہ یورپ اور امریکہ میں تھے لہذا وہاں پہ یہ جو چینج آئی اس کے پیچھے ایک یہ بھی ریزن تھی کہ ہیلتھ انشورنس کمپنیز نے ریفیوز ٹو سپورٹ سائیکو سائیکوتھیراپی وہ کہنے لگا کہ جی ہم تو صرف کئی انشورنس کمپنیز نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو صرف پچیس سیشن جو ہے ایک سال کے وہ آپ کے فائنینس کریں گے باقی ہم نہیں کریں گے اسی طرح ایک اور جو ایک پریشر جو کریٹ ہوا وہ یہ تھا کہ جو سائکیٹرسٹ تھے وہ سائیکو تھراپی تو نہیں کرتے تھے وہ میڈیسن کا استعمال ہی زیادہ کرتے تھے لیکن سائکیٹرسٹ جو تھا وہ پیشنٹ کو مہینے میں ایک دفعہ بلاتا تھا ایز اے پوز ٹو تھراپسٹ جو پیشنٹ کو مہینے میں تین چار دفعہ کم از کم یا آٹھ دس دفعہ کئی دفعہ بلاتا تھا تو اس کی وجہ سے بھی یہ دونوں تھیراپسٹ پہ ایک پریشر ایک سائیکولوجسٹ پہ پریشر سے پڑا انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اب جو ہیلتھ ہیلتھ ایجنسیز ہیں جو ہیلتھ سپورٹ سسٹمز ہیں وہ ہمارے اس لانگ प्रोसेस کو سپورٹ نہیں کرنے کو تیار تو انہوں نے بھی اس ضرورت کی مد نظر شارٹر جو تھیراپی اپروچز تھی ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا یہ جو شارٹر جو تھیراپیز تھی انہوں نے جو ایک چیز ڈٹرمن کر لی وہ یہی تھی کہ جو میکسیمم سیشنز ہیں انہوں نے کہا کہ جی رفلی کئیوں نے کہا جی سولہ سے پچیس سیشن جو ہیں دیٹ از واٹ آر تھراپیز کئیوں نے کہا جی فورٹی ٹو ففٹی سیشن ایز اپن تھیراپی تو یہ دس واز اے ویری بگ چینج اسی طرح جو اورینٹیشن تھی کچھ وہ اس میں بھی تبدیلی آئی پہلے جو اورینٹیشن تھی سائیکونالس کی وہ ریکنسٹرکٹیو ورک کی تھی reconstructive work سے میری مراد ہے کہ personality کو change کرنے کی تھی اور personality کو change کرنے کے لیے ماضی میں جا کے یو نو بچپن کی میموریز کو دوبارہ سے ان پہ ورک کر کے اور دوبارہ سے میچوریشن کے پروسیس پہ ورک کر کے اور پرسنالٹی کو چینج کرنا تھا تو اب جو ریسنٹ جو ڈیولپمنٹس تھیں ان میں انہوں نے یہ ڈسائڈ کیا کہ نو یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو چینج دا پرسنالٹی آف اے پرسن یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو ڈو اینی ان ڈیپتھ ریکنسٹرکٹیو ورک انہوں نے کہا کہ نہیں اب تو ہمیں जो फोकस है वो एजुकेटिव प्रोसेस पर करना चाहिए हमें फोकस प्रेजेंट के सिम्टम्स पर रखना चाहिए कि वट आर द प्रजेंट सिमटम्स अगर आदमी डिप्रेसड है तो उस डिप्रेशन की वजह जो है उसको समझा जाए और उसको ये एजुकेट किया जाए कि ये डिप्रेशन क्या चीज़ होती है ये क्या बला है क्यों है और इसमें से किसा निकल, निकला जा सकता है और इसमें से निकलने के लिए उन्होंने फोकस करना शुरू कर दिया पॉजिटिव थिंकिंग पे ऑप्टेमिज़म पे ریئلزم پہ انہوں نے کہا مین دیز آر دا کائنڈ آف کانسیپٹ جن کو آپ لے کے چلیں اور زین میں یہ بھی رکھیں کہ آپ نے آگے اپنی ڈائریکشن کیا بنانی ہے اور اس کو کس طرح اچیو کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چینج ان شارٹ ورشنس میں آیا وہ جو رول تھا سائیکو تھراپسٹ کا وہ چینج ہو گیا آئی مین تھراپسٹ بکیم مور ایکٹیولی انگیج ود اے کلائنٹ اور وہ فری ایسوسیشن کا وہ جو لمبے لمبے اس میں گیپ آتے تھے یا اس میں سائلنسز ہوتے تھے وہ پروسیس کب ہو گیا اسی طرح اب انٹرپریٹیشن کی بجائے ایک ایکٹیو انگیجمنٹ ایک ایکٹیو انوالومنٹ شروع ہو گئی کوگنیٹیو uh, لیول پہ یو نو بلیف سسٹمس کے لیول پہ بات چیت شروع ہو گئی تو دا تھرپسٹ بکیم ناٹ اونلی مور ایکٹیو بلکہ وہ اس کا جو رول تھا وہ زیادہ سپورٹیو بھی ہونا شروع ہو گیا بیکاز یو نو دا تھراپسٹ وڈ اسٹارٹ ٹو میک اسٹیٹمنٹس جس میں وہ ریفریز کئی دفعہ کرتا تھا اپنے پیشنٹ کی بھی یا کلائنٹ کی بات کو اس سے پیشنٹ you know, کو فیلنگ ہونی شروع ہو گئی کہ انڈرسٹینڈنگ انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ آف ویو تو یہ ایک بڑا ایک بڑی پازیٹیو سی چینج آئی اسی طرح یہ جو نیو فوائڈینس تھے انہوں نے ہوم ورک کا استعمال کرنا شروع کر دیا I mean, this was a concept which previously did not exist in psychoanalysis. So, there should be continuation uh, of work between one session and the next session. So, uh, you know, during the days that he would have between sessions, he would then work on those things. Or, or, this kind of thing, فار انسٹنس فیملی ممبرس کی انوالومنٹ یا سوشل سپورٹ سسٹمس کی انوالومنٹ جو تھی اس پہ فوکس کرنا انہوں نے شروع کر دیا اس سے پہلے یہ کبھی ایسے ایسے نہیں ہوا تھا کہ یہ سپورٹ سسٹمس کو بھی انوالو کیا جائے اور دیکھنے میں یہ یہ آیا ہے موڈیلٹیز یہ جو شارٹر موڈیلٹیز تھیں وہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ much you know they do bring effective change in the minds of people and they do help people and they have helped people. There are many meta-analyses, many studies carried out in which they have seen that those people who are involved in some kind of therapy are involved in many positive changes but they are not involved in any kind of patients. A lot of research is that they do support this. اب میں خاص طور پہ بات کرنی چاہوں گا انٹرپرسنل سائکو تھراپی کی انٹرپرسنل سائکو تھراپی از ٹیکنیک جو کہ شارٹ ٹرم سائیکو تھراپی ہی ہے uh, اس, کو, اس, کو اس کا نام IP, اس کو آئی پی ٹی بھی کہتے ہیں ٹیکنیک یو نو وچ اینڈ از ویری افیکٹولی بینگ یوزڈیشن لائک ڈپریشن اور کنڈیشنز لائک بولیمیا یا کنڈیشنز جہاں پہ ریلیشنشپ پرابلمز ہیں دیز آر دا کائن کنڈیشنز جہاں پہ آئی پی ٹی جو ہے بڑی افیکٹولی اٹ از بینگ یوزڈ اور ریسرچز جو ہے وہ اس چیز کو خاص طور پہ واضح کرتی ہیں کہ آئی پی ٹی جو ہے ویری افیشینٹ اینڈ افیکٹو ٹول ٹو یوز آئی پی ٹی میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فوکس ہے اس کا وہ آپ انسان کی clinical condition پہ ہے لیٹ let's say if somebody is depressed تو depression پہ focus اس کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فوکس uh, کیا جاتا ہے کہ ہاؤ از اے پیشنٹ ریلیٹنگ ٹو ادر پیپل ان از انوائرمنٹ یو نو اس کے ریلیشن شپس جو ہیں وہ فیملی والوں کے ساتھ کیسے ہیں اس کا جو ریلیشن شپ کی کوالٹی ہے وہ دوستوں کے ساتھ کیسی ہے اس کی جو ریلیشن کی کوالٹی کولیگس کے ساتھ کیسی ہے ایک سوشل کانٹیکس جو ہے اس پہ بھی فوکس اس میں خاص طور پہ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں جو ایک اور جو جو میجر چینج ہے وہ ہے اس کی ڈیوریشن کی انویریبلی آئی پی ٹی جو ہے وہ بارہ سے سولہ ویکس کے لیے ہوتی ہے بارہ سے سولہ ویکس جو ہے یہ ریلیٹیولی اسپیکنگ از اے مچ شارٹر ٹائم ایز اپ ٹو اگر آپ اپنے ذہن میں وہ اوریجنل جو Uh, تین سے چار یا پانچ سال کا پیریئڈ کو زیر میں رکھے اس کے علاوہ اس میں جو جو تھراپسٹ کا جو رول ہے آئی پی ٹی میں وہ بھی ذرا فرق ہے آئی پی ٹی کا جو تھراپسٹ ہے اس کی ٹریننگ تو سائیکو اینالٹیکلی ہوتی ہے لیکن یو نو ہی از مور ایکٹیولی انوالوڈ اینڈ انگیزڈ ان دا پروسیز آف تھراپی اینڈ ورکنگ کلائنٹ اسی طرح وہ اس کا جو رول ہے وہ زیادہ ہے you know, وہ چیز کو آگے لے کے چلتا ہے وہ پروسیس کو آگے چلاتا ہے وہ کلائنٹ کی کنسرنز کو اس کے ساتھ پروو کرتا ہے اور اور ایک سپورٹیو طریقے سے اپنے پروسیس کو جو ہے وہ چلاتا ہے اسی طرح جب وہ جیسا میں نے بات کی کہ جی فار انسٹنس لیٹ سے اگر کنڈیشن جو ہے وہ ڈپریشن کی تھی تو وہ کلائنٹ کو اس کے اراؤنڈ ایجوکیٹ کرتا ہے اور کلائنٹ میں اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس میں پیسیمزم ہے یا نگیٹو اس کی سوچ بہت زیادہ ہے تو پھر وہ یو you know, اس کی سوچ میں پازیٹیوزم پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو آپٹمسٹک بنانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ڈائریکٹلی ان دیٹ وے یو نو وہ اپنے آپ کو انگیج کرتا ہے اس کے ساتھ آئی پی ٹی جو ہے اس کو ہم تین فیزز میں بانٹ سکتے ہیں پہلی جو فیز ہے وہ رفری تین سیشنز کی ہوتی ہے تو اس پہلی فیز میں جو تھیراپسٹ ہے وہ زیادہ ایویلیویٹو ورک کرتا ہے وہ ایک اسسپینٹ ایک قسم کی کرتا ہے کلائنٹ کی فنکشننگ لیولس کی وہ ایک سائکیٹرک ہسٹری کلائنٹ کی لیتا ہے اور وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ کلائنٹ کے جو پرابلمس ہیں وہ کن ایریاز میں ہیں اس کے بعد جو دوسری فیز ہے اس میں وہ ان ایریاز کو خاص طور پہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے جہاں پہ ایموشنل ڈسٹربنس ہے یا جہاں پہ پرابلم ہے لیٹ سے کہ اگر پیشنٹ جو ہے کلائنٹ جو ہے وہ ڈپریسڈ ہے تو پھر وہ اس کے ڈپریشن کو اس کے ساتھ پروو کرتا ہے وہ ایکسپلور کرتا ہے وہ ڈیگ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی وہ کہ وائی از ہی ڈپریسڈ تو وہ کلائنٹ کی اویرنیس میں لاتا ہے کہ یو نو کہ ہی از for فار سچ اے سچ پھر وہ یہ بھی اس کے ساتھ ایکسپلور کرتا ہے کہ ہاؤ از اے کلائنٹ مینٹیننگ دا ڈپریشن اور پھر وہ ایسے آلٹرنیٹیوس کی طرف کلائنٹ کو لے کے جاتا ہے وہ وہ ایسی چیزوں کی طرف کلائنٹ کو لے کے جاتا ہے ایسی ایکٹیویٹیز ایسے بیہیویئرز ایسی کوگنیشنز ایسی, ایسی سوچوں کی طرف کلائنٹ کو لے کے جاتا ہے جس سے کہ وہ کلائنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو ان ڈپریس تھاٹس میں سے یا اس ڈپریس اسٹیٹ میں سے نکال کے ایک زیادہ ہیلدیئر ہیپیئر اسٹیٹ کی طرف لا سکتا ہے تو یہ ان سیکنڈ فیز میں اس طرح کا کام ہوتا ہے اور جو تھرڈ فیز ہے وہ رفلی دو سے تین سیشنس کی ہوتی ہے ان ادر ورڈز آپ جین میں یہ رکھیں کہ اگر یہ 16 سیشنس کا پروسیس ہے تو 14 اور پندرہواں اور سولہواں جو سیشن ہے وہ رفلی تیسری فیز کی طرف ہوتا ہے اور تیسری فیز میں جو ایمفسز ہے وہ زیادہ چینج uh, کو یو نو کنسالیڈیٹ کرنے کی طرف ہے کیونکہ آپ آ, آپ کو یہ اب اچھی طرح اس چیز کا احساس ہوگا کہ جو چینج جو ہے وہ بجاتے خود جسٹ بیکوز ایک چینج آ گئی یا ایک اویئرنیس آ گئی تو اس سے وہ چینج کنسولیڈیٹ نہیں ہوتی کنسولیڈیشن کے لیے ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کنسولیڈیشن کے لیے اس وہاں پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس اس چیز کو بار بار رپیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ان آرڈر ٹو برنگ टू آڈر एंड کنسالیڈیٹ دا چینج آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اتنی سائیکو ڈائنمک تھراپیز کی, کی इन पे की کی سائیکو انالیس کی میں بات کر رہا ہوں تو یہ آئی مین آیا کوئی ایویلویشن اسٹڈیز ان پہ کی گئی ہیں psychodynamic therapies پہ تو ہاں میں آپ کو یہ بتانا جاؤں گا lot of psychodynamic therapies پہ studies ہوئی ہیں and there is a lot of evidence which you know which tells us کہ people who go through psychotherapy they are helped as a matter of fact people who go through psychodynamic therapy دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ 75% of them were helped as opposed to people who did not go through therapy so therefore yes یو نو سائیکو تھراپی پہ بہت ریسرچ ہوئی ہے اوور دا ایئرز اورس جو کہتا ہے کہ تھیراپیز ڈو ہیلپ سم ٹائمز ون ڈز کم اکراس آلسو ایویڈینس ویر اٹ سیز کے تھیراپی یو نو سم تھراپیز ڈو ناٹ ہیلپ یو نو بٹ relatively speaking that evidence uh, you know is is far less as opposed to the the proportion of evidence. that's available to us in support of uh, therapies being effective in bringing change in people I mean quality of life what therapy can be better regardless of what kind of therapy they go through uh, there's a lot of evidence jo hai, ke all sorts of therapies jo hai, they, they help Now, I want to talk خاص طور پہ انٹرپریٹیشن کا جو رول ہے اور انسائٹ کا جو رول سائیکو ڈائنمک تھیراپیز میں اور سائیکو انالیٹیکل تھراپیز میں رہا ہے اس حوالے سے تھوڑی میں بات کرنی جاؤں گا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انٹرپریٹیشن اور انسائٹ جو ہے یہ یہ سائیکو ڈائنیمک موڈیلٹیز میں بھی کسی نہ کسی حد تک یہ جلتی آئی ہے آئی I مین mean, دو انٹرپریٹیشن پہ اتنا زیادہ فوکس اور امفسس نہیں رہا سائیکو ڈینمک تھیراپیز میں جتنا سائیکو انالیسز میں تھا لیکن کسی حد تک پھر بھی یہ رہا ہے اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بلکہ یو نو اوور دا ایئرز ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی پیدا ہوئی ہے کہ بہت زیادہ انٹرپریٹیشن بھی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے اس کے پیچھے وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ جب ہم کرتے ہیں تو ہم اس پروسس کو کچھ انٹرفیئر کرتے ہیں تھیراپی کے پروسس کو ہم کچھ ایسی چیزوں کو بیچ میں لے آتے ہیں جن سے رائٹ وے جو کلائنٹ ہے ریلیٹ نہیں کر پاتا اسی طرح ایک اور جو انٹرپریٹیشن کے حوالے سے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر زیادہ انٹرپریٹیشن کی جائے تو جو پروسس جو پروسس پروسیس تھیراپی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو یہ بھی جو چیز ہے دس از ناٹ ویری پازیٹیو اور ہیلدی اسی طرح ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی ہے کہ جو انٹرپریٹیشن ہے جب وہ کی جاتی ہے تو بیسکلی ہم کیا کرتے ہیں ہم بیسکلی کچھ اسمپشنس یو نو وی آر میکنگ اسمپشنس اور اگر ہم بہت زیادہ اسمپشنز جو ہے وہ لینے شروع کر دیں تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ وین وی اسٹارٹ ٹو ایزیوم لاٹ آف تھنگ تو دیر از اے ویری ہائی پروبیبلٹی اور ایٹ لیسٹ دیر از اے ففٹی پرسینٹ پرابیبلٹی آف ایٹ ٹائمس ناٹ بینگ کریکٹ ان آر اسمپشن تو جو اسمپشن ہے اس کو بڑے دیکھ بھال کے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو سائیکو انالس جو ہے یہ خاص طور پہ جو سائیکو ڈائنیمک تھیراپیز جو ہے ان میں جو ایک جو چینج آئی وہ یہ آئی کہ انٹرپریٹیشن کو کچھ کم کیا گیا Uh, you know they did not look at insight as just something which would bring a change in the person to the original Freudian school of thought insight is a change agent so psychodynamic therapies you know Neofreudians insight is not enough insight insight is very important but insight has to be you know translated into something which is more viable something which is more concrete something which is more tangible something you know which is also connected to the behavior of the person so phir unhone kaha ke jab jab behaviorally manifestation hai identify karke client mein change process ko initiate karenge تو وہ جو انسائٹ ہے وہ ایک زیادہ دیر پار چینج لانے میں ہیلپفل ہوگی سو دیو فور وہ جو ایک پرانا جو طور طریقہ تھا فرائڈ کے زمانے میں اس سے نیو فروئڈ جو تھے وہ اس سے آگے آئے اور انہوں نے انسائٹ کو بجاتے خود اینڈ آف دا ایک ایک اینڈ گول نہیں بنایا تھیراپی کا بلکہ انہوں نے کہا کہ انسائٹ کی بیسس پہ آگے جو بیہیویئر لیول پہ چینجز لانے کی پرزینٹ میں ضرورت ہے یو نو دیٹ شوڈ آلسو بی ورکڈ آن اینڈ دس آئی تھنک واز اے ویری پازیٹیو چینج دیٹ دے براٹ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ سائیکو انالیسز میں یو نوز اے از میڈ کہ جسٹ میئر انسائٹ جو ہے وہ ریٹ کر دے گی وہ یو نو پیشنٹ کی جو پرابلمز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی insight سے But later psychotherapy psychodynamic approaches اپروچز جو ہے ان میں فوکس جو تھا وہ ڈیفینیٹلی شفٹ ہوا ہے اور اب ریئلائزیشن سائیکو نیو فلورڈنس کی یا لیٹر سائیکو انالس کی وہ یہ ہے کہ ان سائٹ از ناٹ انف فار in بیہیویئر ٹو چینج فار ان آرڈر برنگ اے چینج ان دا بیہیویئر دیر آر سرٹن ایلیمنٹس دیٹ ہیو ٹو بی کانشیسلی پریکٹسڈ بیہیوئر uh, پہ اور پریزنٹ پہ and, uh, جو ہے فوکس زیادہ ہو گیا ہے اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ سائیکو اینالسز میں انکانشیس لیول پہ کانفلکس کی ریزولوشن جو تھی تھرو فری ایسوسیشن اس پہ بہت فوکس تھا لیٹر ڈیز جو نیو uh, فوائڈ ہیں ان, ان, ان, ان کی سوچ جو تھی وہ بدل گئی انہوں نے کہا کہ نہیں We do not need to, you know, take the person back into the past. We do not need to take the patient back into the childhood memories for for the change to to come or to, for the change to happen. I mean, this was a very big change that happened. In this case, later psychoanalysts had some researches carried out and they had researches through 3-4 things around the transference ان کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ ٹرانسفرنس جو ہے آ, وہ انٹرپریٹیشن جو ہے جو ٹرانسفرنس میں کی جاتی ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ آ, بہت افیکٹو چینج لے کے آئے پیشنٹ کے اندر کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹرانسفرنس ہے یہ بلکہ امپیڈ بھی کر دیتی ہے پروسیس آف چینج کو ایسے ایلیمنٹس اس میں داخل ہو جاتے ہیں کہ جو کہ آر are not therapeutically desirable elements so, so therefore unke khayal mein unke khayal mein jo transference hai uh, wo, wo necessarily har dafa jo hai uh, wo ek positive change nahi insaan mein laati uh, isi tarah unhone ye bhi kaha ki therapeutic relationship hai uski bonding hai, that is more important than the transference process. He says that if a good relationship with a therapist or client is built in which the client is willing to trust and is willing to open himself uh, and is not afraid of a judgment being passed on him, so that is uh, in itself you know uh, a more desirable state and a more desirable condition and is a condition which is more conducive To, uh, for the client to work on his issues and اینڈ اینڈ دے آر فور بینگ اے چینج ان ہی لائف یہ جو ریسرچز تھیں انہوں نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز اس سے واضح ہوئی وہ یہ تھی کہ uh, انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر تھراپسٹ بہت زیادہ انٹرپریٹیشنس کرے پہلے ایک کانسیپٹ یہ تھا کہ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ بہت اچھی چیز اور جتنی زیادہ کی جائے گی پروبیبلی اتنی ہی وہ زیادہ ہیلپفل ہوگی پیشنٹس uh, کے لیے یا کے لیے لیکن ریسرچ research, ریسرچز نے یہ انڈیکیٹ کیا کہ ایسے ضروری نہیں بلکہ ریسرچ ایویڈنس جو ملا وہ یہ تھا کہ اگر بہت زیادہ یو نو انٹرپٹیشن کی جائے تو وہ کئی دفعہ کلائنٹ کے اندر رجسٹنس پیدا کر دیتی ہے رجسٹنس سے مراد ہے کہ کلائنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو بند سا کر لیتا ہے وہ ڈیفینسو ہو جاتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں تو یو نو کچھ اور بات کر رہا تھا تو میری بات کا مطلب انہوں نے کچھ اور نکال لیا ہے تو پتہ نہیں اگر میں نے اگلی کوئی اور ایسی بات کر دی تو اس کا کوئی اور غلط مطلب نہ نکال آئے تو یہ بھی آئی تھنک دس واز اے ویری امپارٹنٹ ڈیٹا دیٹ سورٹ آف کیم آؤٹ فرام ریسرچ اسٹڈیز اور اینڈ ایز اے ریزلٹ آف دیٹ انٹرپریٹیشن جو تھی وہ نیو فلورڈ نے اپنی اپنی تھیریپیوٹک میں جو شارٹر ان میں بہت کم کر دی اسی طرح سے ایک پریویس بلیف سسٹم یہ تھا کہ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ہمیشہ درست ہوتی ہے لیکن ریسرچ ایویڈنس نے انڈیکیٹ یہ کیا کہ یہ, ضروری, یہ بھی ضروری نہیں کہ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ہر دفعہ درست ہو بلکہ دیر از اے گڈ چانس کہ وین وی آر اسیومنگ کیونکہ انٹرپریٹیشن کیا ہے انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ایک اسمپشن ہے تھیراپسٹ کا کہ ایک ایک تھیراپسٹ کی سوچ ہے کہ شاید یہ مطلب ہے کلائنٹ کا تو وہ جو اسمپشن ہے اس میں دیکھنے میں یہ آیا کہ ہاف دا ٹائم تھیراپسٹ کین بی رانگ آلسو تو دیوف اور وہ uh, اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ ہمیں بڑا احتیاط کرنی چاہیے اسمپشنز یا انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے تو یہ یہ وہ چیزیں تھیں جو ریسرچ اسٹڈیز کی, کی بدولت سامنے آئیں اور پھر نیو فلائڈینز نے جو آلٹرنیٹیو سائیکو اینالٹیکل میتھڈ انہوں نے جو ڈیولپ کیے ان میں پھر ان کو اپنایا ایک اور اسی طرح سے چیز جو ریسرچ میں کے ذریعے سے سامنے آئی آپ کہہ لیجئے ایک تھراپیوٹیکل آئنس تھی یا ایک ایسا تعلق یا ایک ایسا رشتہ تھا جو کلائنٹ اور تھریپسٹ کے درمیان ہوتا ہے ان کی ان ریسرچ میں اس چیز کا ایویڈینس بہت زیادہ ملا کہ اگر ایک تھریپیوٹیکل آئنس جو ہے اگر وہ مثبت قسم کا ہو اور اگر اگر اس اگر ایک اچھا ریپور بلٹ ہو جائے کلائنٹ کے ساتھ کلائنٹ کو یہ فیلنگ ہو کہ آئی ایم بینگ انڈرسٹوڈ اینڈ دا تھیراپسٹ از ناٹ ریڈیکیولنگ می دا تھیراپسٹ از ناٹ بینگ ججمنٹل از ناٹ بینگ کرٹیکل آف می تو یہ بذات خود ایک بہت پازیٹو چینج ایجنٹ ہے اس سے پہلے ریپور جو تھا یا یہ جو تھراپیوٹک ریلیشن شپ جو تھا یا جس کو ہم پھر بعد میں ہم نے تھراپیوٹک الائنس کا نام بھی دینا شروع کر دیا اس پہ اتنا زیادہ اس کے بارے میں ایویڈینس نہیں تھا تو یہ جو ایویڈینس جب ملنا شروع ہوا تو پھر جو لیٹر جو موومنٹ تھی سائیکو تھراپی کی اس میں ریپور بلڈنگ پہ اور تھراپیوٹک الائنس پہ بہت زیادہ ایمفسز جو تھا وہ اٹیچ ہونا شروع ہو گیا اسی طرح سائیکو اینالیٹیکل موڈیلٹیز میں واس لیک آف ایمفیس آن بیہیویئر اور یہ جو لیک آف ایمفسز تھا بیہیویئر پہ اس کی وجہ سے جو past میں جانے کی جو tendency تھی وہ بہت maintain ہوتی رہی تو اس سے ایک نئی خلا سی ایک قسم کی سائیکالوجسٹ نے محسوس کی اور وہ خلا یہ تھی کہ وائی از اٹ دیٹ وی آر ناٹ فوکسنگ آن دا بہیویئر یو نو وائی از behavior is being ignored because the change jo hai present may that can only come in the area of behavior. So so therefore uh, is wajah se later on uh, behavior therapies jo hai, you know or behavior peh joh focus hai wo, wo sa, alternative jo psychoanalytical therapies unmeh hona churru ho gaya. Jab behavior peh focus hona churru ho gaya to اس سے ایک ایک بہت واضح جو تبدیلی آئی وہ یہی آئی کہ پرزینٹ پہ فوکس ہونا شروع ہو گیا سو سو تھیراپی اسٹارٹیڈ ٹو لک ایٹ ہاؤ از دا پرزینٹ یو نو ہاؤ واٹ از دا کلائنٹ ڈوئنگ ان دا پرزینٹ جس کی وجہ سے جو پرابلمس ہیں اس کی جو ہے مینٹین ہو رہی ہیں سو دیور فور یہ دس انٹ سیلف براٹ اے ویری ہیلدی اے ویری پازیٹیو چینج کہ بیہیویئر جو تھے وہ زیادہ فوکس ہونے شروع ہو گئے اور اس کے ساتھ جو فیوچر ڈائریکشن تھی اس کی بھی بات ہونی شروع ہو گئی اب میں بات کرنی چاہوں گا جس کو ہم کہتے ہیں اکنامکس آف سائیکو تھراپی سائیکو ڈائنامک تھیراپی اکنامکس سے مراد جو ہے وہ بیسکلی یہی ہے کہ جو ٹریڈیشنل سائیکو سائیکونالس تھا وہ جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ چار پانچ دفعہ ہفتے میں آنا پڑتا تھا کلائنٹ کو اور پھر وہ کئی سال کا پروسیس تھا تو یو ایک ٹائم ایسا آیا کہ پیپلائز کہ اٹ از ناٹ اکنامکلی پاسبل فار موسٹ آف دا پیپل ٹو اویل سائیکو اینالسیز ٹو بی انالیس فارگیسٹ کائنڈ آف پیریڈ آف ٹائم سو دے فور سائیکو اینالسیز جو ٹریڈیشنل سائیکو اینالیس تھا دیٹ ویٹ آف بیکیم مور آف اے لگژ ریچ ان فلوئنٹ وہ آدمی وہ شخص جس کے پاس بہت ٹائم تھا یا جس کے پاس بہت پیسے تھے کیونکہ ابھی جو ہیلتھ سسٹم تھا وہ تو باہر کے ملکوں میں سپورٹ سائیکو انالیٹیکل ٹائپ تھیراپیز کو نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ تو صرف شارٹ ٹرم موڈیلٹیز کو سپورٹ کر رہے تھے تو یو نو سو دیور فور ٹریڈیشنل سائیکو انالیسز بکیم مور آف اے میتھڈالوجی which was being availed by the rich and the affluent and people who had time. But otherwise, they started to move towards the psychodynamic approaches. They were short-lived, they were short-lived for 12 sessions. Or in 12 sessions, they would try to work on their issues and concerns and, and try to come out of those issues and concerns. تو سر ایک اینالیٹک موڈ آف تھیراپی جو ہے ویری پازیٹیو رول پازیٹیو پارٹ ان برنگ چینج ان پیپل لیکن یو نو بٹ دا گڈ تھنگ از کہ آہستہ آہستہ یہ بھی چیزیں جو ہیں وہ پروسیسز جو چینج لاتے ہیں ان پروسیسز پہ فوکس جو تھا وہ زیادہ ہونا شروع ہو گیا آئی مین there are examples for instance جو literature میں ملتی ہیں یہاں پہ یو you نو know, لوگ کئی کئی سال جو ہیں وہ psychoanalysis اینالیسز میں رہے ہیں ایک مثال ایک ایسے ففٹی فور ایئر اولڈ مین کی آپ کو اپنی کتاب میں نظر آئے گی یو you نو know, جو ہواپی سائیکو انالیٹیکل تھیراپی فار تھرٹی ایئرس اور دیکھنے میں یہ آیا کہ you know, وہ تیس سال میں Uh, it it had become more of a lifestyle kind of a thing with him it it was a kind of a activity you know that had become part of his life otherwise in in terms of therapeutic changes we ascii khas changes but you know but he just became kind of addicted to uh, you know this kind of a mode to ye therapy khas taur pe agar out ki jaye jis analysis kiya jata you know, three, four, five times a week. It can, in some cases, not in most cases, but in some cases, it can become more of addiction. One becomes dependent on it. This is a, you know, uh, there was a, there's another interesting case mentioned uh, of a woman who was in psychoanalysis for a very long time or agoraphobia uh, I mean, تو so, اس طرح کی مثالیں آپ کو صرف سائیکونالسز کے حوالے سے نہیں بلکہ ہر تھراپی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ایسی مثالیں آپ کو مل جائیں گی نظر آ جائیں گی واٹ وی کین बैड کال دا بیڈ کیسز تو بیڈ کیسز جو ہے وہ, وہ much ہر موڈیلٹی میں ہمیں نظر آتے ہیں تو اب یہ سارا کچھ اگر آپ ذہن میں رکھیں تو میں آئی ووڈ لائک टू سوٹ آف برنگ دس لیکچر تو اس میں بیفر آئی کنکلوڈ اٹ آئی تھنک موٹی موٹی چیزیں کیا آج آپ نے کور کی ہم نے ایک تو یہ دیکھا کہ جو سائیکو ڈائنمک اپروچیز ہیں جو نیو فلور اپروچز ہیں ان میں ایک کام جو ہوا وہ یہ تھا کہ جو ٹائم فیکٹر تھا وہ شارٹن ہو گیا یورو تین سے پانچ سال کے عرصے کو یورو بارہ سے پچاس ہفتوں تک لے آئے مختلف موڈیلٹیز میں دوسری چیز جو تھی وہ وہ uh, جو کاسٹ فیکٹر تھا وہ کم ہو گیا تو تھراپی جو تھی وہ کچھ سستی ہو گئی تیسری جو چیز تھی وہ یو نو ریگریس کر کے پیشنٹ کو ماضی میں لے جانا اور اس کی انکانشیس کانفلکٹس کو ڈگ آؤٹ کرنا اس چیز کو بہت کم کر دیا گیا اور پرزینٹ میں جو ایشوز تھے ان پہ فوکس زیادہ ہونا شروع ہو گیا اسی طرح انسائٹ جو تھی اس کو صرف بذات خود یو uh, نو you know, یہ نہیں کہا یا یہ نہیں سمجھا کہ ان سائٹ ول بائی اٹ سیلف برنگ دا چینج بلکہ یہ کہا گیا کہ ان سائٹ کے ساتھ ساتھ بیہیور لیول پہ یو نو پریزنٹ میں رہتے ہوئے بیہیویئرس کو چینج کر کے ان کو کنزالیڈیٹ کرنا بھی ضروری ہے تو یہ یو uh, نو you know, کچھ ایسی موٹی موٹی باتیں تھیں جو آج کے سیشن میں ہم نے کور کیں اور اور میں uh, اس کے ساتھ آج کا جو لیکچر ہے اس کو ختم کرنا چاہوں گا انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ